خالا دینہ من من ہی ونفخی ہی ونفخی يَا اللذی من قبلی کُم لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ اللہی جعل جا لال عروبا کی راشم و ابینا وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا ان ظالا مینا ان اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا فاق راجا بھی ہی مینت سما کم تو پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل اگائے تمہارے رزق کے طور پر فلاط اندادہ لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شریک نہ ٹھہراؤ و ان تم جب کہ تم جانتے ہو و ان کم تم فی رئی دن نما نزلنا عَلَى اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ف بِسُورَةٍ بھی سورت من تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ ودرو شہادا کملہ اور اللہ کے سوا اپنے معاونین کو ہم مددگاروں کو بلا دو تم خادقین اگر تم سچے ہو فعلم تفالو علم تفالو تو ارگز اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے فتہ کنارتی وقود اجارہ تو اس آگ سے بچ جاؤ ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں وہ عزت لرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے و بشیر اللہ دینا امانو و اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں خوشخبری دے دیجیے ان جنات تجری من منتختی انہار کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں علامہ رضیقو منہار من سمارا پھر رزفا جب کبھی بھی وہ ان پھلوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے کالو تو وہ کہیں گے ہاض من قبل یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے وہ اتو بھی ہی متشاب اور وہ اس سے ملتا جلتا دیے جائیں گے والا ہم فی ہا ازوا جم اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہ ہم فی ہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کتاب لاریب قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ وضاحت کی کہ یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے پھر اس کے بعد اہل قبوہ کی کچھ صفات اور علامات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے آفرت کا یقین رکھنے والے اللہ تعالی کی ساری نازل کردہ وہی پر ایمان لانے والے ہیں تو یہ لوگ کامیاب ہیں دوسرا گروہ پھر فرمایا کافروں کا ہے کہ جن کو ڈرانا نہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دیتا ان کے لیے سب برابر ہے تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے تیسرا گروہ منافقین کا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے ساتھ اختضاب مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور پھر منافقوں کی مثالیں بیان کی دو گروہوں کی منافقوں کا وہ گروہ جو باطن میں پکا کافر اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام ظاہر کرنے والا ہے اس کی مثال دی اور اس گروہ کی بھی مثال دی جو متردد اور مزمزد ہیں نہ پکے کافر نہ پکے منہ میں ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر تمام تر انسانیت کو خطاب کیا ہے اور دعوت دی ہے اس کام کی جو انسانوں کا مقصد حیات ہے جس کی خاطر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور جس کی خاطر اللہ سبحانہ ہوا نے انبیاء و رسل کو مغروس کیا وہ ہے اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کی توحید اللہ کی وحدانیت شرت سے بیزاری اور اللہ تعالی کی عبادت اللہ تعالی فرماتے ہیں یا یونا سحب و ربا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اب عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے لفظ رب بولا ہے تو یہ اللہ تعالی نے اپنی ایک نعمت یاد کروائی ہے رب کا معنی پرورش کرنے والا پالنے والا پالن ہار کہ اللہ رب العالمین تمہاری پرورش کرتا ہے تمہیں پالتا ہے زندگی گزارنے کے ڈھنگ طریقے سلیقے تمہیں سکھاتا ہے اور سجاتا ہے لہذا وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے پھر فرمایا اللہ بھی خالہ کا خم وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یہ رب ہونے سے بھی پہلے اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی نعمت ہے انسان پر کہ اللہ تعالی نے انسان کو تخلیق کیا پیدا کیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رب یعنی تربیت کرنے والا مربی پرورش کرنے والا بنا تو پرورش کرنے سے پہلے رب بننے سے پہلے خالق ہونا یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے تو یہ بھی ایسا احسان ہے کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ ہوا سا کی عبادت کی جائے فرمایا اللہ دی خالقاکم اس نے تمہیں پیدا کیا ہے واللہ دینا من قبل اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے رب بھی پرورش کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے تو جب پیدا اللہ نے کیا یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا احسان کیا نعمت کی اور پھر پیدا کرنے کے بعد محمل چھوڑ نہیں دیا بلکہ مکمل طور پہ انسان کی پرورش اور تربیت کی اللہ سبحانہ و بال نے تو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد انسان کی تربیت کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے تو پھر انسان اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور جانب کیوں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط کیوں کرتا ہے ان کو چھوڑ دے باقی تمام ترمابود باطلہ کو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لا اللہ تم کا تاخن تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے جہنم سے اللہ کی گرفت سے اللہ جعل جا کم اللہ کی راش وہ داس جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے تو زمین رہنے کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے انسان کو دی یہ بھی اللہ تعالی کا ایک احسان ہے اور ایک نعمت ہے جو اللہ تعالی نے گنوائی ہے بسما بس بینا اور آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا وہ ان زلا مینس اور آسمان سے کچھ پانی نازل کیا یعنی بارش تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے مینت سمای ماں <عَن> کچھ پانی یکم بارش ذرا زیادہ ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تھا کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کچھ پانی نازل کرتا ہے تاکہ لوگ ڈوب کے مر نہ جائیں نور علیہ سلاۃ والسلام کے دور میں یہی کام ہوا تھا آسمان نے بارش برسانا شروع کر دیا وفارت نور اور جو ان کے گھر تندور تھا اس سے بھی پانی ابلنا اور نکلنا شروع ہو گیا فلتا کل علی قدر قد قدر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اعلیٰ عمر قد قدر جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا اندازہ اس کے مطابق اللہ نے پانی زمین میں پھیلا دیا ساری مخلوق ڈوب گئی بچا وہ جو کشتی میں سوار ہوا اور کشتی میں سوار ہونے والے کون تھے وہ نور اصلاۃ وسلام کی ضروریت کے ہی چند لوگ تھے وہ جالنا در رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ پانی نازل کرتا ہے سارا نازل نہیں کر دیتے صاف راجہ بھی ہی منت پھر اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا ادایا لکم تمہارے کھانے کے لیے تمہارے رزق کے طور پر تو یہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا انعام اور احسان ہے تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے گنوائی کہ اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا تمہاری پرورش اور تربیت کا اہتمام بھی کیا زمین کو بچھونا بنا دیا آسمان کو چھت بنا دیا پھر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے اور تمہارے کھانے پینے کا سامان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مقرر اندازے کے مطابق بارشیں بھی نازل کی تو جب سارا کچھ انتظام و انسرام کرنے والا اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے فلاں جہول اندازہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کا کوئی شریک نہ بناؤ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرو نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ ان تم تعلیم جبکہ تم جانتے ہو پہلے اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ نے اپنی توحید وحدانیت اور روحیت کا بیان کیا اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے رعی کم تم فی ری بن ممنا نزلنا اللہ اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اس میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی شک ہے اللہ تعالیٰ کی گھٹی میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر تمہیں شک ہے تو فاتوی سورت مسلی ہی اس جیسی پھر کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ بدر شہدا دون اللہ اور اللہ کے سوا جو تمہارے ہیں ان کو بلا لو تین کن تم اگر تم سچے ہو تو اللہ سبحانہ سبح نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں <coughs> پر لفظ عبد بولا ہے ویسے تو تمام ترین انسان اللہ کے بندے ہیں تو یہ جو نسبت ہے یہ تشریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر کتاب اللہ اللہ کی کتاب تو اس کو کہتے ہیں شرف کی نسبت تشریف کی نسبت کہ کسی چیز کو شرف اور فضیلت بخش نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دی پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا سعالہ نے ایک صورت بنا کے لانے کا چیلنج کیا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب جیسی کتاب لانے کا چیلنج کیا پھر اس جیسی دس صورتیں لانے کا چیلنج کیا پھر اس جیسی ایک سورت لانے کا چیلنج کیا مدینہ میں مکہ میں اس کے بعد پھر دوبارہ سورہ بکرا میں یہ مدنی سورت ہے مدینے میں دوبارہ اس جیسی ایک سورت لانے کا اللہ سبحان تعالی نے پھر چیلنج کیا لیکن اس جیسی کوئی سورت کوئی آئس کوئی بنا کے لا نہیں سکا بدھ روشا تم اندون اللہ, اللہ کے سفا اپنے مددگاروں کو بلا ان تم سادقین اگر تم سچے ہو اللہ تعالی کے سوا ساری دنیا جمع ہو جائے وہ اس جیسی کوئی سورت کوئی آیت کوئی کتاب نہیں بنا سکتے اگر تم نے ایسا نہیں کیا ابھی تک کر نہیں سکے تم بار بار چیلنج ہونے کے باوجود وَلَن اور آئندہ بھی کبھی نہیں کر سکو گے فتح کنارتی وکو دن سول اجارا تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور عزت للکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے لوگوں نے اپنی طرف سے کوششیں بڑی کی ہیں قرآن جیسا قرآن بنانے کی قرآن کی آیات جیسی آیات سورتوں جیسی سورت بنانے کی ایک بڑا اجیب تھا معری اس نے بھی کچھ چند الفاظ لکھے تھے جملے اور اس کو قرآن کے مقابل پیش کیا تھا کہ یہ میں نے قرآن کا مقابلہ کیا لیکن کر نہیں سکا پھر اجہل جوحلا آج کے زمانے کا جوید احمد گام مریکا وہی کلام چوری کر کے اس نے اپنی ایک نجی مسجد میں پیش کیا کہ جی یہ میں نے قرآن کی طرز پر کچھ آیات بنائی ہے پھر خیر کیونکہ مجلس نجی تھی اور لوگوں نے اس کو کچھ تنبیہ کی تو پھر یہ بعض آ اپنی اس حرکت سے مگر نہ پتہ نہیں یہ دعوی نبوت ہی کر بیٹھتا جو اس کی کیفیت تھی ایک کاتب سے اس نے لکھوائی تھی بڑے خوبصورت کر کے وہ الفاظ اور جملے جس کو اس نے آیات قرار دیا تھا اور وہ چوری محرے کی, کی ہوئی ہیں اس کی اپنی بھی نہیں بہرحال لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں ایک الفرقان الحق کے نام سے قرآن فلسطینی تھا ایک امریکہ میں رہنے والا اس نے لکھا اور الفرقان الحق کو انہوں نے بڑا پھیلانے کی کوشش کی لوگوں نے کوششیں بڑی کی ہیں لیکن کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر سکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکا تو یہاں سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ آ جاتا ہے بہت سے لوگ اترال کرتے ہیں کہ حدیثوں کا کیا ہے حدیثیں تو گھڑی ہوئی بھی ہیں حدیثیں صحیح بھی ہیں ذئیج بھی ہیں عام بندہ کیا کرے کدھر جائے اس کی آڑ میں وہ حدیثوں کا انکار کرتے بس قرآن ہی سارا کچھ ہے اسی کو مانو حدیث سے جان چھوڑواؤ تو ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے یہ بات اپنے زیر میں رکھ لیں کہ قرآن بھی گڑا گیا ہے لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے ایک آدھ نہیں کئی بندے ہیں اس لسٹ میں جنہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو وو ہی کھانی پڑی تو اگر حدیثیں غیب ہیں تو قرآن بھی من گھڑت موجود ہے جس کو امت نے رد کیا ہے تو حدیثیں اگر لوگوں نے گھڑی ہیں تو امت نے اسے بھی رد کیا ہے لہذا قرآن کی طرح احادیث بھی محفوظ ہیں غیر محفوظ نہیں من گھڑت گھس اور جھوٹی روایات ہونے کے باوجود حدیث محفوظ ہے جیسے جھوٹا قرآن ہونے کے باوجود صحیح قرآن محفوظ ہے نے بھی کئی باتیں شامل کی ہوئی کہ قرآن میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا انہوں نے نکال دیا وہ چالیس پالے تھے دس بکری کھا گئی عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں بلکہ ایک نے کتاب لکھی ہے بد بخت نے فصل الخطاب فی تحریفی کتاب رب الب یعنی فیصلہ کل بات اس بارے میں کہ یہ بات ثابت شدہ ہے رب الر کی کتاب قرآن کے اندر تحریف کی گئی ہے اور اس نے سورت لکھی ہے سورت النورین کہ یہ قرآن مجید میں پھر انہوں نے نکال دی بہرحال لوگوں نے کوششیں کاوشیں بڑی کی ہیں لیکن اصل قرآن محفوظ ہے ہی لوگوں نے حدیثیں گھڑنے اور بنانے کی کوششیں بڑی کی ہیں لیکن صحیح احادیث محفوظ ہے غیر محفوظ تب ہوتی جب پتہ ہی نہ چلتا کہ صحیح کون سی ہے ضعیف کون سی ہے جب اصل اور نقل کی کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو تو یہ اس کے محفوظ ہونے کی دلیل ہوتی ہے جب کھوٹے کھڑے کی تمیز ختم ہو جائے پھر وہ چیز غیر محفوظ ہوتی ہے جیسے اصل قرآن اور جالی قرآن جو لوگوں نے بنائے ان کے ماں بہن فرق موجود ہے پہچانتی ہے امت ایسے ہی امت کے جو ماہرین فن ہیں وہ صحیح حدیثوں کو اور جھوٹی حدیثوں کو پہچانتے ہیں فرق جانتے ہیں ان کا اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور ہرگرد کر بھی نہیں سکو گے فتح کنارتی ونا سبل اجارا تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ادھن اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں دنیاوی آگ اس میں پتھر پھینکے جائیں بجھ جاتی ہے آگ جڑ رہی ہو بندہ اس کے اوپر لیٹ جاگ فورن بجھ جاتی ہے لیکن جہنم کی جو آگ ہے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری دنیاوی آگ جہنم کی آگ کی نسبت ستر گنا ٹھنڈی ہے یعنی دنیاوی آگ کی نسبت جہنم کی آگ ستر گنا زیادہ گرم ہے اور دوسرا وہ اتنی شدید ہے کہ جب اس میں پتھر پھینکے جائیں گے تو وہ آگ بجے گی نہیں بلکہ وہ آگ کے ساتھ گرو ہو کے کوئلہ بن کے ایندھن کا کام دیں لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھے گی نہیں بلکہ بڑھے گی بخود ناسبل ہی لوگ اور پتھر اس کا ہے ان کی وجہ سے وہ بجھنے والی نہیں کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ جہنم میں اتنے زیادہ بندے جائے گا آپ کی آگ بجھ جائے گی نہیں وہ اپنے آپ بجھنے والی نہیں بلکہ ان کی وجہ سے اور بھڑکے گی یومنقم اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گے حلیم کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ اور اور پھینکا جائے گا ان کی بدآمالیوں کی وجہ سے پتھر کیوں جائیں گے جہنم ان کا کیا قصور ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں انا حسب جہنم تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو پوجا پرست کرتے ہو بوتھ یہ سب جہنم کا ادن ہے تم اس میں وارد ہونے والے ہو تو بتوں کو جن کی یہ عبادت کرتے تھے جن کو بڑا مقدس اور بڑا آلہ جانتے تھے دنیا میں اور بڑی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا کیوں ہسارات ان, ان پر حسرتیں اللہ تعالی ڈالے گا ایک تو جسم ان کا آزاد کے اندر جلس رہا ہوگا پھر اپنے معبودوں کو جن پہ وہ دنیا کے اندر خانس بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے ان بتوں کو اپنے ساتھ جلتا ہوا دیکھیں گے تو ذہنی طور پر بھی وہ تارچر ہوگی یہ مقصد ہے پتھروں کو ڈالنے کا للکافرین یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی جہنم اسلن تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا اگر گیا بھی تو اپنے ایمان کی وجہ سے بہرحال وہ نکل آئے گا مستقل دائمی طور پہ جہنمی مومن کبھی نہیں بنے گا ہاں کفار جو ہے مومن نہیں وہ دائمی جہنمی ہیں وہ اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وَبَشِّرِ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اچھے اعمال کیے ان کو خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں آمَنُوا ایمان لائے الصَّالِحَاتِ اور صالح اعمال کیے ایمان زبانی اقرار دل کے یقین اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب اور عمل بال تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے تینوں جمع ہوں تو ایمان پیدا ہوتا ہے وگرنہ نہیں تو جب ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے اقرار باللسان تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان پھر عامل الصالحات کو الگ سے بیان کیا ہے اس سے کچھ لوگ اہل ارجا مرجیہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں بندہ بس زبانی کلمہ پڑھ لے مومن ہو گیا یا کلمہ پڑھ لے اور دل میں اس کے یقین ہو مومن ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اکیلا یقین دل میں آ جائے زبانی کلمہ نہ بھی پڑھے عمل نہ بھی کرے مومن ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کچھ ایسے لوگوں کو ایمان والا قرار دیتے ہیں جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا کیونکہ وہ صرف دل کے یقین کو ایمان کہتے ہیں جیسے ابو طالب وغیرہ ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان قول اور یقین کا نام ہے عمل شامل نہیں کرتے اس کے نتیجے میں آج سارے بد امل اور بد کردار لوگ اسی عقیدے نظریے کے نتیجے میں ہیں دیکھ لیں ملنگ بڑی پہنچی ہوئی سرکار پہنچی ہوئی کیا کبھی نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑی نہ نیتی نہ کدا کی نمازیں ماری پڑی ہوئی ہیں روزے رکھے ہوئے ہیں عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں عقیدہ ہے کہ ایمان صرف دل کے یقین اور زبانی اقرار کا نام ہے اور اسی سے پوری امت کو لگایا ہوا ہے نمازیں پڑھو نہ پڑھو روزے رکھو نہ رکھو بس یہ کہہ دو ہاں مان لو کہ فرض ہے نماز چاہے نہ پڑھو مان لو روزہ فرض ہے چاہے نہ رکھو مان لو زکاط فرض ہے دینی چاہیے چاہے نہ دو مان لو کہ حج فرض ہے چاہے نہ کرو تم پکے مومن ہو یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے بجلی عقیدہ جس کے نتیجے میں بدعملی پیدا ہو رہی نماز روزہ حج زکا مال غنیمت سے خمس کی ادائیگی یہ وہ اعمال ہیں جن کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا یہ عمل کرے گا تو مومن بنے گا مگر مومن نہیں بنتا تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کو اللہ نے الگ اور عمل ہاتھ کو الگ بیان کیا ہے لہذا ثابت ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے عمل سالے الگ چیز ہے جبکہ ایسی بات نہیں ایمان کے بعد عمل سالے کا اللہ نے خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے تاکہ لوگ اس کو چھوڑ نہ دیں مثال کے طور پہ تھوڑے اثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم انسان سارے اور گھاٹے میں ہے اَ اللہ دین آمن و ہاں وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو ایمان لے آئے اور نیک آمال کیے آگے فرمایا واتا واس ہو بلحق حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے اب عمر اسالحات کہہ دیا اور ساتھ ہی واتا واس ہو بلحق <بِلصبر> تو صبر کرنا سارے عمل ہے کہ نہیں حق کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا یہ بھی صالح عمل ہے تو عامل و سالح سے الگ اللہ نے صبر اور حق کی تلقین کا ذکر کیا ہے یہ ذکر اختصاص کے لیے ہوتا ہے خصوصی طور پہ اگر یہی قانون اور اصول بنا لیا جائے کہ ایمان الگ عمل سال الگ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا سورہ اثر میں کہ ایمان الگ چیز ہے عمل صالح الگ چیز ہے اور صبر اور تواصی بالحق یہ الگ چیز ہے یہ املے سالے نہیں کہیں یہ عملے صالح میں شامل ہے اور ایمان میں بھی بہت سے امال صالحہ شامل ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اچھے امال کیے ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہیں ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں انہار نہر کی جمع ہے نہر کا معنی دریا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چار دریا دیکھے نہ ہرانے ظاہرانے و نہارانے بات دو ظاہر دو باطن جو بات نان باطنی دریا وہ فل کوسر و فل وہ دریائے کوثر اور دریائے سلسبیل ہیں اور جو ظاہری دریا ہے فل نیل فوراس وہ دریائے فرات اور دریائے نیل ہے تو نیل اور فوراق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کا لفظ بولا ہے تو نہر نیل نہر فوراق یہ نیرے نہیں دریا ہیں تو نہر کا معنی دریا ہاں یہ ہمارے میدانی علاقوں کے جو دریا ہیں یہ بڑے بڑے چوڑے ہوتے ہیں لیکن پہاڑی علاقوں کے دریا ان کی چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے یہ فرق ضرور ہے ہمارے یہاں پہ کچھ نہریں اتنی اتنی چوڑی ہیں جتنے چوڑے پہاڑی علاقوں کے دریا بھی نہیں ہوتے تو بہرحال نہر کا معنی دریا ہے کلا رزیقو منہا من سمارا پھر جب بھی وہ ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے اہل جنت کو جب بھی کھانے کے لیے کوئی پھل ملے گا کہیں گے کہیں گے تالو کہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا وہ اتو بھی متشا وہ ملتے جلتے پھل ان کو دیے جائیں گے اس کے دو مانے دنیا میں نے جو پھل کھائے ویسے ہی پھل جنت میں ملیں گے کہیں گے یہ تو دنیا میں بھی ہم نے کھائے ہوئے ہیں لیکن وہ ظاہری طور پر ایک جیسے ہوں گے جیسے اللہ تعالی نے سورہ واقعہ میں ذکر کیا ہے تل منزود تہ بتہ سدر بیریاں جن کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں دنیا کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جنت میں بھی ہوں گی دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں ان کو ایک مرتبہ کھانے کے لیے پھال دیے جائیں گے اس کے بعد دوبارہ دیے جائیں گے وہ ظاہری طور پر شکل میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقہ ان کا مختلف ہوگا والا ہنفیحا ازواج متحرہ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی ہر لحاظ سے پاک افکار و خیالات سے حسد بغض کینے سے پاک اور اسی جی طرح ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک حض و نفاس سے پاک تو یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں انسان کی بنیادی ضروریات خوراک کھانا پینا رہائش اور نکاح یہ سارا اللہ سبحانہ ہوا تو نے جنت کے اندر میسر کیا ہے اور پھر ان نعمتوں کے اگر ختم ہو جانے کا ڈر ہو تو پھر بھی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ نعمت تو ہے لیکن ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پریشانی بھی ظاہر کر دی فرمایا بہوم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی یہ نعمتیں بھی ان کو ملیں گی اور ملیں گی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ اہل ایمان ہیں جن کو لفظانہ ہو بالی یہ نعمتیں عطا کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے کمار